زندہ نامہ ایسا کنانے کنجے کفص صبحوں کو صبا سنتی ہی جائے گی سوئے گلزار کچھ کہو سودا شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی شکر ہے زندگی تباہ نہ کی تجھ کو دیکھا تو سیر چشم ہوئے تجھ کو چاہا تو اور چاہ نہ کی تیرے دستے ستم کا عز نہیں دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی تھے شبِ ہجر کام اور بہت ہم نے فکر دل تباہ نہ کی کون قاتل بچا ہے شہر میں فیض جس سے یاروں نے رسم و راہ نہ کی سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں ہم لوگ سرخ روح ہیں کہ منزل سے آئے ہیں شم نظر خیال کے انجم جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں اٹھ کر رات گئے اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں ہر ایک قدم اجل تھا ہر ایک گام زندگی ہم گھوم پھر کے کوچائے قاتل سے آئے ہیں بادِ خزاں کا شکر کرو فیض جس کے ہاتھ نام کسی بہار شمائل کے آئے ہیں اے حبیبِ امبر دست ایک اجنبی خاتون کے نام خوشبو کا تحفہ وصول ہونے پر کسی کے دستِ عنایت نے کنج زندہ میں کیا ہے آج عجب دل نواز بند و بست مہک رہی ہے فضا زلف یار کی صورت ہوا ہوا ہے گرمی خوشبو سے اس طرح سرمست ابھی ابھی کوئی گزرا ہے گل بدن گویا کہیں قریب سے گیسو بدوش غنچہ بدست لیے ہے بوئے رفاقت اگر ہوائے چمن تو لاکھ پہرے بٹھائیں کفس پہ ظلم پرست ہمیشہ سبز رہے گی وہ شاخ مہر وفا کہ جس کے ساتھ بندی ہے دلوں کی فتح و شکست یہ شیر حافظ شیراز اے صبا کہنا ملے جو تس سے کہیں وہ حبیب امبر دست خلل پذیر بود ہر بنا کے میبینی بجز بنائے محبت کہ خالی اس خلل است سینٹرل جیل حیدرآباد 28-29 اپریل 53 ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے سزا خطائے نظر سے پہلے عطاب جرم سخن سے پہلے جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی نمنزل فراز دار و رسن سے پہلے نہیں رہی اب جنوں کی زنجیر پر وہ پہلی اجارہ داری گرفت کرتے ہیں کرنے والے خیرت پہ دیوانہ پن سے پہلے کرے کوئی تیخ کا نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارا بزد ہے قاتل کہ جانب بسمل فگار ہو جسم و تن سے پہلے غرور سر سمن سے کہہ دو کہ پھر وہی تاج دار ہوں گے جو خار و خس والے چمن تھے عروج سرو و سمن سے پہلے ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے ادھر تقاضائے درد دل ہے زبان سنبھالیں کہ دل سنبھالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے حیدرآباد جیل سترہ بائیس مئی چون فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی دل تھا کہ پھر بہل گیا جا تھی کہ پھر سنبھل گئی بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی درد کا چاند بجھ گیا ہجر کی رات ڈھل گئی جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے رہ گئی کس جگہ صبا صبح, صبح کدھر نکل گئی جنوری ترپن جنا اسپتال کراچی رہے میں تلاش بہار کرتے رہے شب سیاح سے طلب حسن یار کرتے رہے خیال یار کبھی ذکر یار کرتے رہے اسی مطاح پہ ہم روزگار کرتے رہے نہیں شکایت ہجراں کے اس وسیلے سے ہم ان سے رشتہ دل استغار کرتے رہے وہ دن کے کوئی بھی جو وجہ انتظار نہ تھی ہم ان میں تیرا سوا انتظار کرتے رہے ہم اپنے راز پہ نازاں تھے شرمسار نہ تھے ہر ایک سے سخن رازدار کرتے رہے ضائے بزم جہاں بار بار ماند ہوئی حدیث شعلہ رخا بار بار کرتے رہے انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہ گاہ اختیار کرتے رہے جناح ہسپتال کراچی 21 اگست ترپن ملاقات یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھوں مشل بکف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں ہزار محتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تس سے عظیم تر ہے مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسو میں الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں اسی کے شبنم سے خامشی کے یہ چند قطرے تیری جبھی پر برس کے ہیرے پرو گئے ہیں بہت سیاہ ہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موجے ذر جو تیری نظر ہے وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کہ گلستہ میں سلگ رہا ہے وہ غم اس جو اس رات کا سمر ہے کچھ اور تب جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے ہر ایک سیاہ شاہ کی کما سے جگر میں ٹوٹے ہیں تیر جتنے جگر سے نوچے ہیں اور ہر ایک کا ہم نے پیشہ بنا لیا ہے علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاق پر نہیں ہے جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روشن افق یہی ہے یہیں پہ غم کے شرار کھل کر شفق کا گلزار بن گئے ہیں یہیں پہ قاتل دکھوں کے تیشے قطار اندر قطار کرنوں کے ہار بن گئے ہیں یہ غم جو اس رات نے دیا ہے یہ غم سحر کا یقین بنا ہے یقین جو غم سے کریم تر ہے سحر جو شب سے عظیم تر ہے مانٹ کمری جیل بارہ اکتوبر تین نومبر ترپن ناج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے وہ رات جو کہ تیرے گیسوں کی رات نہیں یارزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم یار فقط آرزو کی بات نہیں بات بس سے نکل چلی ہے دل کی حالت سنبھل چلی ہے اب جنوحت سے بڑھ چلا ہے اب طبیعت بہل چلی ہے اشق خو ناب ہو چلے ہیں غم کی رنگت بدل چکی ہے غم کی رنگت بدل چلی ہے یا یوں ہی بج رہی ہیں شم میں یا شب ہجر ٹل چلی ہے لاکھ پیغام ہو گئے ہیں جب صبا ایک پل چلی ہے جاؤ اب سو رہو ستارو درد کی رات ڈھل چلی ہے موٹ گمری 21 نومبر 53 واسوخ سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے ہاں جو وفا بھی آپ نے کی قائدے سے کی ہاں ہمیں کار بندے اصول وفا نہ تھے آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے کیوں دادے غم ہمیں نے طلب کی برا کیا ہم سے جہاں میں کش غم اور کیا نہ تھے گر فکرے زخم کی تو خطہ وار ہیں کہ ہم کیوں مہو مدھ خوبیے یہ ادا نہ تھے ہر چارا گر کو چارہ گری سے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت دوا نہ تھے لب پر ہے تلخیے میں ایام ورنہ فیض ہم تلخیے کلام پہ مائل ذرا نہ تھے مانٹ کمری جیل 24 نومبر 53 شاخ پر خونے گل گلرواں ہے وہی شوقی رنگے گلستاں ہے وہی سر وہی ہے تو آستاں ہے وہی جاں وہی ہے تو جانے جاں ہے وہی اب جہاں مہرباں نہیں کوئی کوچائے یار مہرباں ہے وہی برق سو بار گر کے خاک ہوئی رونق خاک آشیاں ہے وہی آج کی شب وشال کی شب ہے دل سے ہر روز داستان ہے وہی چاند تارے ادھر نہیں آتے ورنہ زندہ میں آسماں ہے وہی مارٹ کمری جھیل کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں سد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بے چاہیں جاں دے آئیں دل والوں کو چائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں میدان وفا دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں شوق فضول و الفت ناکام ہی تو ہے دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جانے جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا وہ یار خوش خشخ خ سال بام ہی تو ہے بھیگی حیرات ہے فیض غزل ابتدا کرو وقت سرود درد کا ہنگام ہی تو ہے مانڈکمری جیل نو مارچ چونوشنیوں کے شہر سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دوپہر دیواروں کو چاٹ رہا ہے تنہائی کا زہر دور فقت تک گھٹتی بڑھتی اٹھتی گرتی رہتی ہے کہور کی صورت بے رونق دردوں کی گدلی لہر بستا ہے اس کوہر کے پیچھے روشنیوں کا شہر اے روشنیوں کے شہر کون کہے کہ سمت ہے تیری روشنیوں کی راہ ہر جانب بے نور کھڑی ہے ہجر کی شہر پناہ تھک کر ہر سو بیٹھ رہی ہے شوق کی مانند سپاہ آج میرا دل فکر میں ہے اے روشنیوں کے شہر شب خوں سے منہ پھیر نہ جائے ارمانوں کی رو شب خوں سے منہ پھیر نہ جائے ارمانوں کی رو خیر ہو تیری لیلاؤں کی ان سب سے کہہ دو آج کی شب جب دیئے جلائیں اونچی رکھیں لو لاہور جیل 28 مارچ مانٹ جیل 15 مارچ مانٹ جیل 15 اپریل 54 گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کارو کاروبار چلے کفس اداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب گرہ میں لے کے غریباں کا تار تار چلے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جب کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے ماٹکمری جیل انتیس جنوری چون ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ایتھل اور جولیس روزن کے خطوط سے متاثر ہو کر لکھی گئی تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم